رسم الرحمن الرحمٰن و الرحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سہین الشہر صغبۃ البۃعلم اور باقی تمام سامع الغرامی خورن غلامی سب کو شمحسن ایک بار سلامت ہیں ہمارا سنتنا درج کی دعوت صوفی دعوت صفحیہ دعوت شریف, شریف میں البشہ میں سے درس نمبر 462 چار سو, سو چار ہے ہاں جی چار سو باسٹھ جو ہے دعوت کے شروع سے لیکن ابیتا کی درست تعداد ہے اور ایک سو چار اوراد فتھیہ کا درس نمبر ایک سو چار ہے آج اس میں ہماری جو سلسلے بات جو ہے اوراد فتھیہ کا حصہ اول میں ہے ملک الجبار میں تو ملک الجبار میں چونکہ آپ لوگوں بار بار بتا چون پچاس لا الہ الا اللہ ہے اس کے ساتھ کچھ اور اللہ کے آسمان وسلم دعا کلمات ہیں تو ان میں دعا اچھا لال نمبر چھتیس پہ کل ایک درس صاحب لوگوں کو دے دیا تھا لا اللہ خیر الناصرین لا اللہ خیر الناصرین اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ مدد کرنے والوں میں سے سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے ہاں جی مدد کرنے والوں میں سے سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے وہ سب سے اچھا مدد کرنے والا ہے سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے یعنی برفہ موقع پر بر جہاں کوئی مدد نہیں کر سکتے وہاں اللہ کی مدد پہنچ جاتی ہے تو اس خیر الناصرین کے حوالے سے کا آپ لوگوں کو ہاں اس کی لغوی خیر اور ناصرین کی توجہ دے دیا تھا تو اس کے بعد جو ہے اللہ خیر الناصرین ہونے پر پرانے پاک شہزت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جو خیر الناصرین ہے اس نے نمرود کے آگ سے کیسے آپ کو نجات دلایا یہ واقعہ آپ لوگوں کو بتایا تھا ابھی جو ہیں دو واقعات اور ہیں جو قرآن پاک میں امبیا علیہ اللہ کے واقعات اور ایک اللہ کے پیارے نبی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے دس رسی فرمایا کہ خیر الناصرین کا ظہور ہاں کیسے ہوا اور ان واقعات کو پڑھ کر ہمیں یقین ہونا پڑے گا کہ اللہ سچ مچ خیر الناصرین ہے اس سے بڑھ کر بہتر مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے لہٰذا بندے کو چاہیے ہمیشہ اسی کے دروازے کو کھٹکھٹاتے لیں اور اسی سے ہر مشکل میں مدد مانگیں تو جس طرح جوہت ابراہیم کو اللہ نے نورود کے آگ کو جو ہے ہاں جی ہاں نارکون برد و سلام و نالہ ابراہیم کہہ کر آگ کو گلزار بنا دیا ابراہیم کو سلامت رکھا یہ اسی خیر الناصرین اللہ تعالی اللہ کی مدد کا ایک نمونہ تھا فاشی درس میں جو ہے جو کہ چار سو باسٹھ اولی ایک سو چار ہے اس میں مزید آگے واقعات ہیں تو اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ خیر الناصرین نے نمرود کے آگ سے نجات دلایا اور دشمن کی ساری سازشوں کو خاک میں دی ملا دیا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو جب فرعون نے قتل کرنے کا پلانی بنایا اور اپنے سارے عوام کو حکم دیا کہ تم سب کو موسیٰ اور اس کی قوم کو ختم کرنے کے لیے گھروں سے ہر طرح کے اصلاحات سے لے سب سب ہو کر نکلنا ہوگا اور اس کا پلانی تھا کہ ایک بہت بڑے لشکر کے ذریعے حملہ کر کے موسیٰ اور بنی اسرائیل کا یکل خاتمہ کر دیں اس کا یہ پلانی تھا قرآن نے اسی طرح پوچھا رکھے اور اس نے یہ پلانی مخفی رکھا تھا لیکن اللہ جو علیم الخبیر بادشاہ ہے اس ہر چیز کا علم ہے کائنات میں کیا خوش ہر چیز سے باخبر ہے اور خیر الناصرین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو اللہ علیم الخبیر ہر چیز سے آگاہ کائنات میں جو زمین کے اندر ایک دانہ بھی نہیں جاتا اللہ کو اس کا علم ہے درخت سے ایک پتہ بھی نہیں گھیرتا اللہ کو اس کا بھی علم ہے سمندر کے تہ میں ایک سیاہ پتھر کے نیچے ایک سیاہ چونٹی بھی ہو وہ اس کی حرکت تو اس سے بھی اللہ آگاہ ہے تو وہ عظیم ذات جو ہے چونکہ اس کو ہر چیز کا اللہ کے نبیوں کے دشمن اللہ کے دشمن ہیں تو اللہ کے دشمنوں کے ہر سازش اللہ بطر کے اولا آگاہ ہیں تو اللہ علیم الخبیر اور خیر الناصرین ذات کو ہر چیز کا علم ہے اور یہ بھی واضح کر دوں کہ بہترین مددگار وہی بن سکتے ہیں کہ جسے دشمن کے ہر چال کا علم ہو لہذا اللہ نے حضرت مر علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ فرون آپ اور آپ کے قوم پر حملہ کرنے کا پلان بنایا ہے فیرون نے ہاں جی فیرون نے آپ کو اور آپ کے قوم پر حملہ کرنے کا پلان بنایا ہے لہذا آپ جتنا جلدی ہو سکے راتوں رات بنی سائل کو لے کر دریا نیل کی جانب حرکت کریں حضرت موسیٰ نے اللہ خیر الناسرین اس پاک ذات اقدس کے حکم کے مطابق بنی سائل کو لے کر دریائے نیل کے جانب بڑھے ہاں جی تو فرون کو پتہ چلا اور انہوں نے حضرت موسیٰ اور آپ کے قوم کی جانب ہاں جی اس بڑے لشکر کو لے کر پیچھا کیا بنی اسرائیل دریائے نیل کے ساحل پر پہنچ چکے تھے پینے میں انہوں نے دیکھا کہ فرعون اپنے اس بڑے لشکر جرار کو لے کر ان کی طرف بڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل بہت ڈر گئے اور انہوں نے حضرت مشاعد سے کہا ہاں جی آ قرآن کی آیت ہے ان لمد بے موسع بے شک ہم دشمن بے شک جو ہے دشمن نے ہمیں پا لیا دشمن نے ہمیں پا لیا کیوں کہ ہم دریا کے کنارے ہیں اور دریا بھی مختصر پانی نہیں اس کو ہم جو ہے ایسے نکل سکیں کلاس کر سکیں نہ مر پر کشتی ہے نہ یہاں پر کوئی پل ہے لہذا اگر ہم دریا میں چھلان لگیں تو بھی ہم مر جائیں گے باہر رہیں تو بھی مر جائیں گے پھر ان کے لشکر ہمیں مار دیں گے تو اس طرح وہ بہت زیادہ پریشان ہو کے انہوں نے کہا نالمد رکھوں بے شک دشمن نے ہمیں پا لیا اب چونکہ دریا نیل کو پار کرنے کے لیے وہاں نہ کوئی پل ہے نہ کوئی کی, نہ, نہ کوئی کشتی نہ کوئی پل ہے نہ کوئی کشتی لہٰذا بنی اسرائیل نہایت بے چین ہو گئے اور اے مشا اب ہم تو ہر طرف سے توائی کے دہانے پر ہیں ہاں جی یا دریا میں غرب ہو جائیں گے یا جو ہے فرعونی اونی لشکر کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے بچنے کا کوئی راستہ نہیں فضمس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تسلی دیا تم لوگ ڈر ڈر مت تم لوگ ڈرو مت مت ڈرو تم لوگ واللہ جس نے واللہ جو خیر الناصرین ہے بہترین مددگار ہے واللہ جس نے ہمیں یہاں تک آنے کا حکم دیا ہے وہی جو ہے وہی ذات پاک وہی ذات ہمارے نجات وہی ذات جو ہے ہماری نجات کا کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا تم لوگ بالکل بے فکر رہو یقینی بات انسان ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل ویسے بھی چڑچڑاپن قوم ہیں یقیناً جو ہے وہ پریشان تھے اور بہت زیادہ محترک تھے پر جب ہیرونی قوم بالکل نزدیک ہوا ہاں جی تو اللہ خیر الناصرین کی نصرت بنی اسرائیل کی مدد کو پہنچتی ہے اللہ خیر الناصرین نے اس کی نصرت بنی اسرائیل کی مدد کو پہنچتی ہے اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ حضرت اصح البحض اے مشا پرانیا تھے آپ مارو اپنے اضاع اس دریا پہ اس دریا پہ جو سمندر جیسا پانی ہے بہت زیادہ اس دریا پہ اپنا آشا مارو اے مشاع اپنا اثا دریا پر مار بضحات موشا کا اثا جو ہے دریا پر مارنا تھا کہ دریا جو ہے دریا کا پانی شک ہو گیا اور بارہ خشک راستے بن گئی اور دریا کا پانی جو ہے ہر جگہ جو ہے رک گیا آگے والا ہے وہ بھی رک گیا آگے جانے والے پانی وہ بھی بیچ بیچ میں بھی پانی رک گیا بالکل جو ہے ہاں جی یوں سمجھو دیوار بن گیا باران دیوار اور بیچ بیچ میں راستے اور بڑے بڑے چٹان کی مانن جو ہے پانی رک گئے بڑے بڑے چٹان کے پانی اپنے اپنے جو رک گئے کیونکہ اللہ کے کی حکم سے مارا تھا نا کا موضاع یہ آسا تھا کبھی آسا اعضاء بن جاتا ہے کبھی آسا آسا پتھر پہ مارنے سے چشمے نکل آتے ہیں کبھی یہی آشا دریا پر مارتے ہیں تو پانی رک جاتا ہے کیونکہ اللہ نے آتمشا کے اثا میں ہاں جی آپ کے موجودات کا ذریعہ اس اثا کو بنا اس میں بڑی قدرت رکھا ہے اللہ کے دن سے تو پانی جو ہے بڑے بڑے چٹان کی مانن رک ہے اور بنی اسرائیل کے بارہ قبلے ان راستوں سے حفاظت دریا کے اس طرف نکل گئے ہیں ہاں جی بولو آرام سے گل گیا آپ دیکھو خیر الناصرین میں اللہ خیر الناصرین نے کیسے بجایا دشمن نزدیک پہنچا دشمن تو آپ کو یقین ہو گیا تو ان کو بس ہی پر نیشن نابود کریں گے لیکن اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا آپ دریا پر اپنا عرصہ مارے اور دریا شک ہو گیا بارہ راستے بن گئے گلیاں بن گئے بنی ساحل وہاں سے بے حفاظت نکل گیا یہ ہیں خیر الناصرین زین گرامی خیر الناصرین اپنے, اپنے مغرب بندوں کے اپنے نیک بندوں کی سر مدد کرتے اور دشمن کے چنگل سے اس طرح موسا اور ان کے قوم کو تو نجات دلایا اور فیرون خود اور اس کی پوری لشکر کو اللہ نے اس دریا میں غرق کر دیا قرآن باغ کی سے ہاں جی تو آپ بتائیں کہ اللہ خیر الناصرین کے علاوہ دریا کا پانی کس کے حکم سے رک سکتا ہے ہاں جی کسی پل کے بدن کسی بن کے ست کے ہاں جی کچھ بھی نہیں ہے جو ہے پانی کیسے رک سکتا ہے پانی پر کس کا حکم چلتا ہے ہم تو صرف ظاہری وسائل جیسے کوئی بن باندھیں ہاں تو پانی کا رخ چینج کر سکتے ہیں یا اس کو بڑے بن کے پانی روک سکتے ہیں روک سکتے ہیں لیکن ایسے تو نہیں رک سکتے حکم کر کے پانی رک جائیں تو اللہ خیر الناصرین کے علاوہ دریا کا پانی کس کے حکم سے رک سکتا ہے نہیں رک سکتا ہے کیونکہ پانی کی طبیعت تو چلتے رہنا ہے اور عوام رہنا ہے اور جو بھی سامنے آئے اسے بہا کے لے جانا یہ پانی کے حیثیت ہے لیکن والے اللہ ہاں جی لیکن اللہ جس نے پانی کو چلنے کا حکم دین دینے پر چلتا رہتا ہے اسی ذات پاک کے حکم سے پانی رک بھی جاتا ہے اور اللہ کے دوستوں کے لیے محفوظ خوش راستہ بناتا ہے اور اللہ کے دشمن کو غرق کر دیتا ہے تو جین گرم یہ ہے ایک بہت ہی قرآن واضح خیر الناسرینث جو آتے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اللہ نے کیسے نجات دلایا دریا کے ذریعے اور پھرونی موسیٰ کے دشمنوں کو پھر ان قوم کو کیسے دریا میں دن نابود کر دیا ان کو غرق کر دیا تباہ کر دیا تو یہ اللہ خیر الناصرین کا کام اسی طرح ہوتا ہے تو اسی طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کے موقع پر کیسے بچایا ہاں دشمن نے ننگے تلواروں کے ساتھ آپ کے گھر کا معاشرہ کیا ہوا تھا طالب مؤخین لکھتی ہیں چالیس جوان ہر قبلے سے لے کے گھر کو کئی جو ہے دائرے میں معاشرہ کیا ہوا ہے لیکن آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خیر الناسین کی مدد سے ان کے درمیان سے نکل جاتا ہے اور انہیں پتہ نہیں چلتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا آپ اس میں سے نکل جاتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے دیکھ رہا ہے گھر میں آپ سویا ہوا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنی جگہ پر سلایا تھا اور اپنی چادر پہنا کے سلایا تھا اور اس چیز کا کو, کو کچھ پتہ نہیں تھا تو انہوں نے کہا آپ رسول اللہ میں سے جگہ پر سوتے ہیں وہاں پر ایک بندہ سویا ہوا ہے اس وہ صبح کا انتظار کر رہے تھے تو انہیں پتہ نہیں چلا آپ ان کے بیچ میں سے نکل کے انہیں پتہ نہیں چلا پھر جب آپ نے غالب سور میں تو تو یہاں اللہ کی خیر الناسن کی مدد ہوئی ہاں جی دشمن کر کے معاشرہ کیا ہوا ہے ایک دارہ نہیں کئی دارہ جس بات بولتے ہیں نو دائروں میں گھر کماسا کہ وہ چالیس جوان ہاتھ میں جو ہے ننگی تلواریں لے کے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خیر الناسرین کی مدد سے ہاں جی اس رہنمائی سے وہیں سے نکل جاتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا پھر جب آپ نے غار سور میں پناہ لیا تو اللہ نے غار سور کے اندر داخلہ کی جگہ پر مکڑے کو حکم دیا کہ وہ وہاں پر جال بنائے اور کبوتر کو حکم دیا وہاں گھونسلہ بنایا گھونسلہ بنا کر دیں اللہ خیر الناصرین نے اپنے حبیب کو کیسے بچایا ہاں جی اور اللہ خیر الناصرین نے جنگ بدر میں تین سو تیرہ بے سر و سامان مومنین اور اپنے رسول مکرم کو ایک ہزار سے زائد مسلح لشکر پر فتح دیا تو یہ سب اس بات کی بلاشق و شبا دلیل ہے کہ اللہ خیر الناصرین ہیں اور اللہ اپنے مومن بندوں سے کبھی بھی غافل نہیں ہیں وہ ان کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں ان کا اور وہ ان کی ہر وقت اور ہر مقام پر بہترین طریقے سے مدد فرماتا رہتا ہے اچانک ہر بندے مومن اپنی زندگی میں دیکھتے رہیں تو بس اوقات آپ ایسے مشکلات و پریشانیوں میں سرگردان رہ جاتا رہ جاتا ہے لیکن اچانک کسی نہ کسی بہانے سے اللہ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کو اچانک اس پریشانی سے نجات دلاتا ہے لہٰذا بندے مومن کو چاہیے کہ اللہ کے خیر و الناظم ہونے پر ذرہ برشک نہ کریں بلکہ مکمل یقین رکھنا لازم واجب ہے کہ اللہ کی مدد و نصرت کے بغیر ہم خوش نہیں کر سکتے ہیں بلکہ ہم ہر لحظہ و لمحہ اور ہر چھوٹے بڑے امور میں اللہ کی مدد کا محتاج ہے اور اللہ کی مدد سے ہی ہم ہم ہر قسم کے مشکلات جو مشکلات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں لہٰذا اللہ, اللہ خیر الناصرین اللہ کے سوا کوئی معبود ہے اور وہ بہت مدد کرنے والوں میں سے سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے یہ ہمارے لیے دعا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ بھی ہے میں بار بار عالم کہہ رہا ہوں یہ عقدعی توحید ہے اللہ تعالیٰ کے ناصر بہترین مدگار ہونے پہ حقیقی معنیٰ صرف اللہ ہی خیر الناصرین ہے ہمارا کدب ہے دعا انہیں کے ساتھ ساتھ کہ اللہ ایک ہے ہاں جی لا اللہ اسے کس کوئی لائق عبادت نہیں اور وہی معبود برحق برحق ذات خیر و ناصرین بھی ہے لہذا ہمیں ان مقدس دعاؤں کو پوری عقیدت و خلوص کے ساتھ پڑھنا چاہیے نہ کہ صرف لغلقہ زبان نہ کہ صرف لغلقہ زبانی ہاں جی اللہ ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کو پوری خلوص عقیدت کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیقرمین اللّہ صلی اللہ علیہ محمد